الحمدلّہ وسلامت وسلام و رسول اللہ اما بادہ وقال نبیم ان اللّہ کم طالو تملکا قالو ان یپونک و علین ونہن و احق و بالملک منہ ولم یوت ثتم من المال قال انََََََََََ الله علیکم وضادہ بستاً فرعلم في و اللہ والله ملکہ معیشہ و اللہ واسلیم و قال لہم نبیم اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے انََََََََََ اللہ بے شک اللہ قد بآسا اللہ نے مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے توتاوت تعلوت کو ملکہ بادشاہ قالو کہنے لگے وہ انا یقون کیسے ہوگا لہو اس کے لیے الملک و ملک یعنی بادشاہی کیسے ہوگی اس کے لیے کیسے وہ بادشاہ بن جائے گا علینا ہم پر ونہنوں جب ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہی کے بادشاہى كے من ہو اس سے ولم یؤتا اور نہیں دیا گیا وہ ساعتن وسعت من المال مال سے قال تو کہا نبی نے ان اللہ حصفہ ہو بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر و ہو اور زیادہ کیا ہے اس کو بستتاً فراخی میں یا وسعت میں فرعلم وال جسم علم میں اور جسم میں واللہ اور اللہ تعالیٰ یو دیتا ہے مُلک ہو اپنی بادشاہی مع جس کو چاہتا ہے واللہ اللہ واسع اور اللہ تعالیٰ وسط والا جاننے والا ہے پچھلی آیت میں یہ گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا اپنے نبی سے کہ کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیا جائے جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے جنگ لڑیں اپنے علاقے ان سے واپس لیں جو صورتحال ہمارے ساتھ ہو رہی ہے جتنا قتل ہو گیا ہے جس طرح ہمارے لوگ غلام بن گئے ہیں گرفتار ہو گئے ہیں ہمارے علاقے مقبودہ ہو گئے ہیں تو جہاد کے سوا کتال کے سوا اب چارہ ہی کوئی نہیں رستہ ہی کوئی نہیں تو اس, اس کے لیے ضروری ہے کوئی بادشاہ ہم پر مقرر کر دیا جائے ہم اس کی کمان میں اس کی قیادت میں دشمنوں کے ساتھ جنگ لڑ کے یہ اپنے علاقے واپس لیں گے اور جو غلبہ دشمن کا ہے اس کو ختم کر کے ہم آزادی حاصل کریں گے تو یہ انہوں نے نبی سے مطالبہ کیا اور کہا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں تو نبی کو تجربہ تھا انہوں نے کہا بھی میں یہ بات تو کرتا ہوں بادشاہ بھی مقرر ہو جائے گا لیکن مجھے خطرہ یہ ہے کہ تم جہاد سے بھاگ جاؤ گے جی تم جہاد نہیں کرو گے کیونکہ یہ کام آسان نہیں ہے جان جان دینے سے تو تم ڈرتے ہو دنیا تم پسند کرتے ہو تو جہاد کیسے کرو گے انہوں نے کہا نہیں, نہیں یہ ممکن نہیں ہے ہم نہیں بھاگیں گے ہم نہیں جہاد چھوڑیں گے ہم نہیں انکار کریں گے ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے بڑا ظلم ہو چکا ہے ہاں جی اب نہیں ممکن تو ہم پکے ہیں جہاد پر تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا نبی کی دعا کو اور قبول کر کے اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا نبی نے یہ خبر ان کو دے دی اب وہ جو پرانی عادت ہے نا نہ ماننے کی اور پھر عذر کرنے کی اعتراضات کرنے کی ہاں جی وہ پھر شروع کر دی تو وقالم نبیم ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ حقتم تو کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو تم پر بادشاہ مقرر کر دیا ہے جو تم مطالبہ کرتے تھے وہ پورا کر دیا تو کہنے لگے انا یقون و لہ الملک و علینہ ونہ نحق و بالمل کے من ہو ولم من المال دو اعتراض جڑ دیے پہلا اعتراض یہ کہ یہ تو ایک عام آدمی ہے اس خاندان سے نہیں ہے جس خاندان میں ہمیشہ بادشاہ چلے آئے ہیں ہاں جی کثیر نے لکھا ہے کہ یہ یہودہ جو تھا نا یقوب علیہ السلاۃ والسلام کا بڑا بیٹا جس کے نام سے یہ یہودی مشہور ہوئے ہیں تو اسی کے خاندان سے بادشاہ مقرر ہوتے چلے آ رہے تھے تو جب یہ معمول سے ہٹ کر اللہ تعالی نے ایک دوسرے علاقے ایک دوسرے خاندان سے تالود کو مقرر کر دیا تو انہوں نے فوراً اعتراض جڑ دیا کہ ہم تو نہیں مانتے یہ تو کمتر شخص ہے ہاں جی یہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہے اس خاندان سے نہیں ہیں اس معمول کے مطابق نہیں ہیں ہاں جی جو نظام ہم نے وضع کر رکھا ہے حکومت کا یہ تو اس کے خلاف آ گیا ہے اس لیے یہ ہم اس کا حق نہیں سمجھتے حق تو ہمارا زیادہ ہے ہاں جی وناہ نق کو بالمل کے من ہو اصل بات یہ تھی کہ یہود جو تھے اور اب بھی یہ خاندانی ایک مذہب ان کو بنا رکھا ہے انہوں نے یعنی مذہب کو خاندان سے جوڑ کے ایسا تعصب ہے ان کے اندر کہ اس تعصب سے یہ نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یہودیت دنیا میں کبھی نہیں پھیلی نہ ان کی دعوت کبھی عام ہوئی ہاں جی اب تو یہ مغرب نے امریکہ اور ان سب بدماشوں نے اکٹھے ہو کر ان کو اسرائیل نام سے ایک ریاست بنا کے دے دی ورنہ ہمیشہ یہ ٹھوکرے کھاتے رہے ذلیل ہوتے رہے کبھی ان کی جڑ نہیں لگی کبھی ان کی دعوت نہیں پھیلی انہوں نے اپنی دعوت کے رستے میں خود اتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا تو نسبی معاملہ ہے نسل کا مسئلہ ہے تو مذہب کو بھی انہوں نے دین کو بھی انہوں نے نسب سے نسل سے منسوب کر کے ایک محدود نظام بنا دیا تو یہ کیسے پھیلے گا سبحان اللہ یہ تو ہمارا دین ہے نا جہاں یہ کہا گیا ہے کہ لا فضل علی عجمین ولا علی عربین الاجمین ولال اجمین الربین ولال اسودا الحمرا ولال احمر لا الاسودا القوا یا رب کم واحد و اَََا ابا کم واحد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع کا خطبہ ہے کیا انسانوں تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے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 اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا فرما برداری والا ہے چاہے وہ کاڑھا ہو چاہے وہ گورا ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو کسی قبیلے خاندان سے تعلق رکھتا ہو یا ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگ گئے اور بالکل آخری وقت تھا موت و حیات کی کشم کشتی ظاہر نظر آ رہا تھا خون بہت بہ گیا تھا تو لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کسی شخص کو مقرر کر جائیں ہمارے لیے خلیفہ مقرر کر دیں کسی کو نامزد کر دیں تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا اگر سالم وہ سالم غلام ابو مولا حزیفہ ابو حذیفہ کا جو غلام ہے نا سالم اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اس غلام کا نام لیتا وہ اس قابل تھا کہ تم پر خلیفہ مقرر کر دیا جائے یعنی اسلام میں یہ وسعت سبحان اللہ یہ نسب کا نسل کا رنگ کا زبان کا علاقے کا کوئی جناب لحاظ نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے ان چیزوں کی یہاں تو اس قدر وسط ہے الحمد للہ اسلام اسی لیے اسلام دنیا کے اندر پھیلنے والا دین ہے اور کائنات میں جہاں جہاں انسان آباد ہے وہاں وہاں تک پہنچے گا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اسلام ہر گھر میں اور خیمے میں داخل ہو جائے گا سمجھا گی نا کوئی علاقہ نہیں بچے گا سمندروں کے پار بر میں جہاں بھی انسان آباد ہیں وہاں وہاں تک یہ دین پہنچے گا اور سبحان اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے زمین لپیٹ کے دکھا دی گئی میں نے ان کے اس کے مشرق مغرب شمال سب اس کے اطراف و اکناف کو دیکھا اور پھر مجھے یہ کہا گیا کہ تیری امت کی حکومت ان سارے علاقوں تک پھیل جائے گی تو اسلام اندر یہ وسط ہے کہ یہاں رنگ نسب ان چیزوں پر محدود نہیں جبکہ یہودیت کا نظام ہی ان چیزوں پر مبنی ہے وہ اس مذہب کو بھی اپنے نسل سے یعنی وابستہ کرتے ہیں اچھا یہ عادت ہندوؤں کے اندر بھی ہے ہندو جو ہے نا ہندو بھی جو پہلے سے یہ علاقہ ہندو باقی دنیا کے اندر یہ ہندو مت بھی کوئی نہیں پھیلا اور ان کے ہاں بھی یہ خاندانوں کا جو نظام ہے نا ان کے مذہب کا باقاعدہ حصہ ہے وہ چھوٹی ذاتوں جو ہندو بھی ہیں چھوٹی ذاتوں کے لوگوں کو وہ ملیچ سمجھتے ہیں پلیت سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ہاتھ نہیں لگانا شودر یہ جو ان کے کمزور لوگ ہیں نا بھیل قبیلہ اسی طرح دوسرے مختلف نام ہیں کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی مذہبی کتاب وید کو ہاتھ لگا دیں تو ان کا ہاتھ کاٹ دو اگر وہ وید کو پڑھ لیں تو ان کی آنکھ نکال دو حالانکہ ہندو ہیں لیکن چونکہ ان کا تعلق چھوٹے خاندان سے ہے یہ برہمن نہیں ہے برہمنوں کا حق ہے کہ وہ ویدوں کو پڑھیں وہ اس کی تشریحات کریں وہ لوگوں میں عام کریں اجارہ داری اجارہ داری یہ جو اجارہ داریوں والے مذہب ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں پھیلنے کے قابل نہیں ہوتے ہمیشہ یہ سکڑتے چلے جاتے ہیں اللہ اکبر تو یہ یہودیوں میں سب سے زیادہ یہ گندی عادت تھی جب ان کے نبی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تالوت کو نبی مقرر کر دیا ہے تو انہوں نے کہا ہم ہم کیسے مان لیں اس کو انا یقون و لہ الملک و اس کو ہم بادشاہ کیسے مان لیں اس کو بادشاہی کا حق کیسے دے دیں ہم تو اس کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں وہ اس خاندان سے نہیں ہیں جو ہم نے ایک نظام وضع کر رکھا ہے یعنی وہ اس خاندانی نظام سے باہر کا ہے اس لیے اس کا کوئی حق نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دوسری بات کیا کہی ولم یو من المال یہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار بھی نہیں ہے ہاں جی اس کے پاس بہت بڑا مال نہیں ہے یعنی ہم تو اس کو بادشاہ مانیں گے اس کو اس کی بڑائی کو اس کی حکومت کو تسلیم کریں گے جس کے پاس مال کثرت سے ہو یہ یہودیوں کی خباصت شروع سے آ رہی ہے اب بھی ان کے ہاں معیشتی اصل خدا ہے یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آج بھی دنیا کے اندر معیشت کو اتنی اہمیت ہے اتنی اہمیت ہے کہ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیا جاتا ہے یہ سوچ در اصل یہودیوں کی دی ہوئی ہے یہود کے اندر یہ بات پہلے سے تھی کہ معیشت کسی شخص کی کیسی ہے کسی قبیلے کی کیسی ہے اس پیسے کی وجہ سے عزت کرنا پیسے کی وجہ سے کسی کی حکومت ماننا پیسے کی وجہ سے کسی کی رائے کو قبول کرنا یہ, یہ یہودیوں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی تھی دولت کو معیشت کو وہ بہت اہمیت دیتے تھے تو یہاں بھی انہوں نے یہ کہا کہ تالو تو ایک عام شخص ہے عام خاندان سے اس کا تعلق ہے جی نہ خاندانی وجاہت ہے اس کے اندر اور نہ مال و دولت کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت ہے وہ تو ایک عام سے خاندان سے اور ایک عام سا آدمی ہے تو پھر ہم کیسے اس کو حکومت یہ دوسرا اعتراض انہوں نے جڑ دیا کہ چونکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہے تو مال کی وجہ سے ہم جو ہے نا کہ اس کی حکومت مان سکتے تھے چونکہ ہم کیسے مانیں یہ دو اعتراض انہوں نے جڑے اللہ اکبر تو پھر اس کا جواب کیا ملا یعنی دونوں اعتراضات کو رد کر دیا گیا کہ ان میں کوئی جو بیکار کار اعتراض ہے جو تم کر رہے ہو ہاں جی جو تم عذر پیش کر رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اب نبی نے اس حوالے سے پھر تین باتیں ان کے جواب میں کہیں انہوں نے دو اعتراضات کیے اور نبی نے پھر جواب میں تین باتیں کہیں پہلی بات قالا ان اللہ حصف علیکم کم یہ پہلی بات کہی کہ بھائی اللہ تعالی نے اس کو مقرر کیا ہے اللہ تعالی نے اس کا انتخاب کیا ہے تم جو کہتے تھے کہ جی اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دے تو اللہ تعالی نے تمہارے مطالبے پر مقرر کر دیا اب اللہ تعالی کے انتخاب پر اعتراض کرتے ہو تم بد لوگ ہو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ تعالی کے انتخاب کے اوپر تم اعتراض کرو یہ پہلی بات کہیں یہ نہیں ہے کہ تم نے خود منتخب کیا جس کو خود منتخب کرتے ہو ٹھیک ہو اس کو بارے میں تم اعتراض بھی کرو لیکن جب یہ بات ہی نہیں ہے انتخاب اللہ نے کیا ہے تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے پہلی بات یہ کہیں دوسری وزادہ بست فِي الْعِلْمِ جسم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دو چیزوں میں تم سے بہت زیادہ کر دیا ہے وہ کون سی دو چیزیں ہیں ایک تو علم میں اس کو کمال حاصل ہے ہاں جی اور دوسرے جسم کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط شخص ہے اب علم میں دین کا علم بھی مراد ہے جو ہمیشہ اعزاز و اکرام کی بنیاد بنتا ہے ہاں جی دین کا علم وہی کا علم پھر اس کا بادش جو بنتا ہے عالم وہ, وہ ہمیشہ ہی علم کی وجہ سے دوسروں سے بہتر قرار دیا جاتا ہے یا اور پھر اس کے ساتھ علم سے وہ علم مراد ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے تدبیر امور کیسے کرنی ہے معاملات کو کیسے چلانا ہے یہ بھی ایک علم ہے یعنی دنیاوی امور چلانے کے لیے جو چیزیں اللہ تعالی نے اس کو عطا فرما دی ہیں جی جو تدبیر امور اس کے اندر موجود ہے ابن کثیر نے اس میں اس کے اندر تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے جو فوج بنائی ہوئی تھی نا انہوں نے اس فوج کے اندر یہ شخص شامل تھا ہاں جی اس کی صلاحیتوں سے لوگ واقف تھے کہ علم کے اعتبار سے بہت مضبوط شخص تھا اور تدبیر بہت اچھی کرتا تھا پلیننگ بہت اچھی کرتا تھا سمجھا گئی یہ بھی اس کے اندر موجود تھا اور دوسرے جسم کے اعتبار سے اب جسم میں انسان کی تقریباً ساری صلاحیتیں آ جاتی ہیں مجاہد ہونا چاہیے کمانڈر وہ ہو وہ بادشاہ جس نے کمانڈ کرنی ہے دشمنوں سے مقابلہ کرنا ہے اور مقصدی اس کے تقرر کا یہ ہے کہ جہاد کرنا ہے اور دشمنوں سے اپنے مقبوضہ علاقے چھڑانے ہیں سمجھا گی نا جب مقصد یہ ہے تو ایسے شخص کو مقرر کیا جائے جو جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہو مضبوط شخص کو ہونا چاہیے نا کمان کرنے والے شخص کو خود سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کمزور نہیں ہونا چاہیے تو یعنی فوجی مشقوں کے اعتبار سے یہ جو تدریبات ہیں یہ جسم کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ اس کو جسمانی طور پر وہ اتنا مضبوط ہو کہ اور ظاہر ہے کمانڈر کو دیکھ کر ہمیشہ باقی لوگ حوصلہ پکڑتے ہیں اگر وہ مضبوط ہے اگر وہ آگے بڑھتا ہے مضبوط فیصلے کرتا ہے دشمن پر چھپڑتا ہے تو ظاہر ہے پیچھے جو ہیں وہ اس کے ساتھ چلیں گے ایک بندہ ایک کمانڈر خود ہی کمزور ہے بیچارہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے خود جہاد کے قابل نہیں ہے تو پھر دوسروں کو حوصلہ کیسے ملے گا دوسرے اس کے ساتھ مل کر کیسے لڑیں گے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو خوبیاں بیان فرمائیں کہ تم خاندانی وجاہتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور خاندانوں میں تمہارے اس قابل ہے ہی کوئی نہیں جو علم میں اور جسم میں ان صلاحیتوں کا شامل ہو کہ جو اس وقت ضرورت ہے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کے لیے اور اس شخص کے اندر یہ دونوں خوبیاں موجود ہیں علم کے اعتبار سے بھی اور جسمانی صلاحیت کے اعتبار سے بھی یہ شخص اس قابل ہے کہ تمہاری کمانڈ کرے اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرے ویسے یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے کہ آج بھی تم نے اگر مسلمانوں کا حاکم مقرر کرنا ہے تو اس کے مقرر کرنے کے لیے اس کا علم دیکھا جائے گا اور اس کی جسمانی صلاحیتیں بھی دیکھی جائیں گی خاص طور پر جب جہاد مقصود ہو جب دشمنوں کے ساتھ جنگوں کا معاملہ ہو تو مال کے اعتبار سے کتنا کوئی شخص مضبوط ہے فلان فل یہ جو لوگوں نے اپنے طور پر مقرر کر رکھے ہیں آج بھی دیکھ لو اگرچہ کہتے ہیں یہ جمہوری دور ہے سمجھے تو یہ یہ خاندانی سلسلے جو ہیں نا جی وہ آج جدید دور میں جمہوری دور میں وہ بھی اسی طریقے سے کام چلتا ہے یہ باتیں غلط ہیں اسلام میں شریعت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمجھا گئی یہ تو علم کا ہونا جسمانی صلاحیت کا ہونا قوت کا ہونا فرمایا کہ وزادہو ہو فی تن بل جسم اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا ہے تمہاری نسبت دو چیزوں میں وہ تم پر فوقیت رکھتا ہے علمی اعتبار سے بھی اور جسمانی قوت اور صلاحیت کے اعتبار سے بھی وہ تم پر فوقیت رکھتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے اس کو مقرر کیا اللہ نے ویسے ہی مقرر نہیں کر دیا اللہ کا انتخاب کوئی معمولی تو نہیں ہوتا دیکھو نا لوگ انتخاب کرتے ہیں دیکھتے ہیں جی اس کے اندر یہ صلاحیت یہ سبحان اللہ, اللہ اللہ کسی کا انتخاب کرے اور وہ بندہ صحیح نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں دو چیزیں بنیادی اہمیت کے کے طور پر بیان کر دی گئی ہیں کہ علم اور جسم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں میں اس کو زیادہ کیا ہے اور وہ تم سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہے جو کام کرنا ہے اس کام کے اعتبار سے وہ زیادہ مضبوط شخص ہے اس لیے اللہ نے اس کو مقرر کیا آگے فرمایا ولہ یوتی ملکہ ہو منشا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے ملک تو اللہ کا ہے نا انسانوں کو تو نہیں ہے یہ جو حق بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کوئی خاندانی اعتبار سے بادشاہی کا حق جتلاتا ہے کوئی یہ کہتا ہے یہ باتیں طلم ہیں بہت زبردست طریقے سے نوٹ کرنی لوگ کہتے ہیں کہ عوام کا حق ہے عوام کا حق ہے حق جمہوریت کس کو کہتے ہیں عوام کا حق ہے حاکمیت عوام کا حق ہے اقتدار اعلی عوام کا حق ہے حاکمیت عوام کا حق ہے کوئی کہتے ہیں یہ خاندانوں میں یہ فلاں کا حق ہے فلاں کا حق ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے حق ختم کر کے کہا اللہ ہو یوتی ملک ہو شاہ اصل حق اللہ کا ہے عوام کا حق نہیں ہے خاندانوں کا حق نہیں ہے فلاں کا حق نہیں ہے فلاں کا, کا حق نہیں ہے یہ جو تم حقوق کے مسئلے بنائے بیٹھے ہو مالک اللہ ہے الملک للہ ملک اللہ کا تو اللہ جس کو چاہے ملک کا ہو معاہ اللہ تعالیٰ اپنا ملک حکومت قل مالک الملک تو منتشا و تنز الملک منتشا من گویا کے یہاں جمہوریت کی نظاموں کی سب کی نفی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ملک اللہ کا ہے یہ ملک اللہ کا ہے حق اللہ کا ہے اللہ اکبر دیکھو نا ایک ہوتی ہے یہ جس کو بادشاہت کہتے ہیں بادشاہت بادشاہت میں کیا ہے کہ جی یہ شخص ہے اس شخص کو حق پہنچتا ہے ایک ہوتی ہے عامریت عامریت کس کو کہتے ہیں آمریت کہتے ہیں کہ کسی پارٹی کو جس طرح روس کے اندر نظام ہے یا ایسے عامر عامریت جن ملکوں کے اندر ابھی تک قائم ہے وہ ایک پارٹی ہوتی ہے اس پارٹی کو حق دیا جاتا ہے وہ پارٹی اپنے اندر سے کسی کا انتخاب کرتی ہے اور ایک ہے اس کے مقابلے میں پھر جمہوریت جمہوریت کہتے ہیں کہ سارے اس ملک کے تمام عوام حق رکھتے ہیں کوئی ایک پارٹی حق نہیں رکھتی ہاں جی بلکہ سارے عوام جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کے مالک ہیں وہ اپنا اقتدار منتقل کرتے ہیں چند لوگوں کے اندر محدود کر کے ان کو حق کے حاکمیت دے دیتے ہیں وہی دنیا کے اندر حکومت کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ بناتے ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں اس کو جمہوریت کہتے ہیں تو ہے یہ سارے کا سارا سلسلہ حق کا معاملہ کہ حق حکومت کا مالک کون ہے جب کہ یہاں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ نہ عوام اقتدار اعلی حاکمیت کا حق رکھتے ہیں نہ کوئی ایک پارٹی رکھتی ہے نہ کوئی ایک شخص رکھتا ہے یہ سارے نظامی تقریباً یہ تین ہی نظام ہیں مختلف ناموں کے ساتھ جو دنیا میں آتے رہے یا اس وقت بھی موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی کر کے یہ واضح کر دیا کہ یہ حق صرف اللہ رب العالمین کا ہے وہی وہ مالک ہے وہی وہ اسی کا ملک ہے یوتی ملک کا ہو وہ اپنا ملک جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے یہ تین باتیں پھر ان کے اعتراضات کے جواب میں کہی گئیں واسلیم اور آخر میں فرمایا اللہ وسط والا اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے یعنی تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے تمہاری وہ اپروچ ہی نہیں ہے تمہاری وہ سوچ ہی نہیں ہے کہ تم اتنا بلند سوچ کے اور جناب کوئی فیصلے کر سکو تو نہیں یہ تمہارے تمہارے لیے نہیں یہ علیم اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے وسطوں والا ہے تو اللہ کا انتخاب بڑا ہی زبردست ہوتا ہے اس کو اس کو مان لینا چاہیے بات سمجھ آ گئی وكالحم نبی یحم ان آیت ملك ہی ائیات یقم تابو تو فی سكی ن تم مرب كم وبكی تم مما تركل موسا بہ آل و ہارو ن تحمل ملاكا اِن فیض القلاكم انكن تمین اور کہا ان كے لیے ان كے نبی نے ان آیت ہی بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ ات یا کم ہو یہ کہ آئے گا تمہارے پاس تابوت فی ہے اس میں سکینتن سکینت ہوگی مر رب تمہارے رب کی طرف سے وبقیہ اور باقی ماندہ چیزیں ہوں گی مما اس سے طرح کا آلو موسہ بآل و, و, و حارون جو کہ چھوڑ گئے اعل موسا اور اعل ہارون اس کے اندر وہ بھی چیزیں موجود ہوں گی تاہم الملائکہ اس تابوت کو اٹھائیں گے فرشتے ان نفی زال کا بے شک اس میں لایتََََََََََََ البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان كن تم مومنین اگر تم مومن ہو تو مزید ان کا ذہن پختہ کرنے کے لیے اور ان کے ان کے سارے اعتراضات تو پہلے رد کیے اب اس کے بعد یہ بات واضح کی کہ بھئی ایک نشانی تم پر واضح کی جائے گی کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ اللہ نے اس کا انتخاب کیا اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے تو وہ شاندار نشانی اس کی کیا ہوگی کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کے لے گیا جو ہمیشہ تمہارے ہاں معروف تھا کہ تابوت اگر موجود ہو تو یہ بنی اسرائیل کے بڑے حوصلے کا حوصلے کا یعنی چیز ہے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس تابوت سے ہماری کامیابی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم پر برکتیں نادل ہوتی ہیں تو یہ جو ان کے تاثرات تھے تصورات تھے تو دشمن نے ان سے تابوت ہی چھین لیا یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا تابوت وہ چھین کے لے گئے تو اس کے بعد تو یہ اتنے مایوس ہو گئے اتنے پریشان ہو گئے کہ جی بس اب تو مارے گئے مر گئے ختم ہو جانا ہے اب کچھ نہ نہیں ہے تو اب نبی نے ان کے سامنے واضح کیا کہ چونکہ انتخاب تالوت کا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اب اس کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیتا ہے اور وہ کیا ہے کہ وہ تابوت جو دشمن تم سے چھین کے لے لے گیا تھا اور تم محروم ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ وہ تابوت لا کر تمہیں دے دے گا اس وہ تابوت تمہارے لیے سکینت کا باعث ہوگا وہ تمہارے لیے ابن کثیر نے اس کا ایک معنی وقار لکھا ہے ابن عباس سے اور دیگر مفسرین سے کہ وہ تمہاری وقار کا تمہاری عظمت کا اور تمہارے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہنے کا وہ تابوت ایک بہت بڑی بنیاد بنے گا تو وہ تمہارے لیے سکینت کا سکون کا حوصلے کا باعث ہوگا تو وہ تابوت آ جائے گا تمہارے پاس اور فرمایا بقیتماں ترا کا آلو موسا بآل جہاں وہ تمہارے لیے سکینت کا وقار کا عزت کا باعث ہوگا وہاں اس تابوت کے اندر وہ چیزیں بھی موجود ہوں گی جو اعل موسا اور اعل ہارون چھوڑ کے گئے ہیں اچھا اس میں شیخ محمد بن صالحسمین نے اس کا معنی بہت خوبصورت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امبیا کا ترقہ کیا ہوتا ہے انبیاء کا ترکہ ہوتا علم انبیاء کا ترقہ علم ہے گویا کہ تورات کی تختیاں وہ وہی کا علم جو تم سے چھن گیا ہاں جی جن چیزوں سے تم محروم ہو گئے اور تم بکھر گئے اور تمہارے اوپر اترنے والی اللہ کی مدد تم سے روٹ گئی وہ ساری چیزیں وہ علم وہ طورات کی تختیاں وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے موسی نبی موسیٰ کور ہارون کو اور ان کو دی تھیں وہ چیزیں موجود ہوں گی شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اس جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا کیونکہ اسرائیلی روایات میں کہ جی اس تابوت میں اسائے موسا تھا اس تابوت میں موسا علیہ السلام کے کپڑے تھے ان کے جوتے تھے ہاں جی اور یہ چیزیں تھیں وہ چیزیں تھیں بہت ساری روایات نے میں وہ جمع کر کے جی وہ تابوت کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں بعض اوقات جیسے آپ منہ منہ مبارک یہ ہمارے ہاں بھی فلان یہ فلان بادشاہی مسجد میں یہ چیزیں پڑی ہیں کوئی کہتا ہے یہ جوتا پڑا ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تو شیخ صاحب نے اتنا خوبصورت اس مسئلے کو بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان جھگڑوں میں پڑھو تو اللہ کے نبی خود بتا گئے ہمارا ورثہ کچھ نہیں ہوتا سوائے علم کے وہ وہی کے ذریعے جو علم آسمانوں سے ہمارے پاس آتا ہے وہی وہ ہمارا ورثہ ہوتا ہے وہی وہ ہمارا ترکہ ہوتا ہے تو اس حدیث کو شیخ صاحب پیش کر کے کہتے ہیں کہ جو چیزیں دینی اعتبار سے علم کے اعتبار سے تورات کے اعتبار سے جو چیزیں ان سے چھن گئی تھیں محروم ہو گئے تھے تو تابوت میں وہ ساری کی ساری چیزیں محفوظ تھی تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے ان کے سامنے یہ بات واضح کی کہ وہ تابوت آئے گا اس تابوت میں وہ ساری چیزیں موجود ہوں گی ہاں جی وہ محفوظ جو آل موسا اور آل ہارون سے ہیں تو وہ سب چیزیں محفوظ تمہیں مل جائیں گی تحمل و اچھا آئے گا کیسے وہ تو اس اس کا بھی واضح کر دیا کہ فرشتے اٹھا کے لائیں گے یہ انسانوں کا کام نہیں ہے فرشتے اٹھا کے اس کو لائیں گے اور لا کر تمہارے سامنے پیش کر دیں گے یہ ہے نشانی بہت بڑی نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے اللہ اکبر ان نفیز عالآآت اللہ, اللہ کم ان کن یہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے پر شرط یہ اگر تم مومن ہو یہ ایمان والوں کو یہ باتیں سمجھ آتی ہیں جب اب ایمان بندے کے اندر نہ ہو تو ان چیزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پہ یہ چیز ان کے سامنے واضح فرمائی اور واقع وہ تابوت فرشتوں نے لا کر پیش کر دیا بہرحال اس کے اندر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب وہ تابوت انہوں نے دیکھ لیا بنی اسرائیل لے تو پھر حوصلہ پکڑ گئے اور تالود کی حکومت کو بھی انہوں نے تسلیم کر لیا پھر اس کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے سبحان